بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عن نوفق اللہ معنسلوں کا حبیب ہی محمد و صحاب و دوستان گرامی ہماری آج کی اس مجلس میں صحابہ کرام اور آل بیت کرام کے خلاف خصوصاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اس وقت کے جملہ تابعین کے خلاف اٹھنے والی ایک خبیث آواز کہ <خذ> سیاست <خذ> <خذ> <خذ> <خذ> <خذ> معاویہ زندہ باد کا نعرہ در حقیقت خلافت مولا علی کا انکار ہے اور بعض نے ابھی ماضی قریب کے اندر ایسے نعرے کو عقیدہ کہا ہے جب انسان کہتا ہے سیاست معاویہ زندہ باد اس کا معنی کیا ہے آج تک یہ کوئی معنی اس کا نہیں سمجھا سکا مجھے کہ سیاست معاویہ زندہ باد کہنے کا کسی نے اگر حضرت امیر معاویہ زندہ باد کہا تو اس کا تو جواب ہے کہ حضور کے صحابی ہے اور ہر صحابی زندہ باد ہے کل نجور اتدئی تو میں تدئی حضور کے سارے سیابی ستارے چمکنے والے سیابی کو زندہ باد کہا تو ہے مگر جب کہا سیاست معاویہ زندہ باد تو سیاست معاویہ کیا ہے وہ تو سیاست علی کا مقابلہ تھا سیاست علی کا مقابلہ تھا اور حراست راشدہ سیاست معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تھی بلکہ, بلکہ سیاست علی رضی اللہ عنہ تھی خلافت راسداد حضرت مولا علی شیر خدا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ راشد خلاف راشدین میں سے نہ تھے خلیفہ راشد تو آخری حضرت مولا علی شیر خدا اور چونکہ ان سے ان کی سیاسی طور پہ مخاصمت اور جنگ رہی اس لیے تم کہتے ہو سیاست معاویہ زندہ باد کہ خلافت علی ارداب کہنے کی ضرورت نہیں بے واسطہ سیاست معاویہ زندہ باد کر وہ بات کہنا چاہتے ہیں تو جو لوگ سیاست معامی یا سمندہ باد کہتے ہیں، وہ حضرتِ مولا علی شیر خدا کو ڈٹاتے اور جو لوگ اصاب فلاسہ کو ناظر اللہ نہیں مانتے وہ حضرت مولا علی شیر خدا کو بڑھاتے حد سے بڑھاتے چونکہ یہ انہی اصاب فلاسہ میں سے ہر ایک کے دستے ایک پاس پر بیٹھ کرتے رہے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے پچیس سال تک ان کے وزیر و مشیر رہے دستباری رہے ان کا انکار انہیں بڑھانا ہے اور سیاست معاوی زندہ آباد کہنا حضرت علی کو گتانا ہے حضور احلام حضرت علی عبی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ بیان کے مطابق حد سے بڑھانے والا بھی گمراہ ہے حد سے گٹانے والا بھی گمراہ ہے حق پر وہ ہے جو نہ بڑھائے نہ گٹاؤ اور اسی طرح چلے اس طرح پوری امت میں اور ایمہ چلتے چلے جو خلفائے راشدین کو اپنی جگہ مانے جو اہل بیت پاک کو اپنی جگہ مانے حضرت علی کو اپنے رتبے کے ساتھ مانے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے رتبے کے ساتھ مانے اور یزید کو اس کے بد رتبے کے ساتھ مانے, کے کے ساتھ مانے کہ وہ جھنمی کی وہ جاننی ہے نعرے لگانے کا ان سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ خلافت کے مقابلے میں بات کرنا یا برابری کی بات کرنا یہ کفری है ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں میں یہ کفری عقیدہ ہے اور میں بڑی بات نہیں کہنا چاہتا یہ بڑا اونچا اسٹیج ہے لیکن اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ سیدوں میں ابیب شاہ صاحب جیسے اور امتیاز حسین شاہ صاحب جیسے سید ہیں الحمدللہ طاقتور مضبوط عالم بھی اور خوبصورت بھی لیکن میں بوڑھا ہوں مگر اتنی بات کہتا ہوں کہ یا ماس جہاں نا وہ بھی تاڑی نالوں چنگا ہوں دے جس کو کوئی کمنڈ ہے نا میں ثابت کروں گا کہ تم نے تو مقابل خلافت کے نعرے لگوائے ہیں نا صرف پسند بھی کرے نا خلافت کے نظام کے مقابلے میں کوئی بات تو کفر کرتا ہے اور اگر اس پر وہ ڈٹ جائے مصر ہو جائے تو کافر ہو جاتا ہے کروں گا جی بات قدر باقی یہ ہے کہ جو مسئلے پہلے ہو چکے ہیں فتاوا بھی آ گئے ہیں اس پر اب بھی انتظار ہیں مسئلہ سابق ہو گیا اس کے لیے ہمیں مناظرے کی ضرورت نہیں آپ لیکن پھر بھی ہمارے دروازے کھلے ہیں دن کو بھی کھلے ہیں رات کو بھی کھلے ہیں آلے علی سے یہ کل کوئی نہ کہے کہ آپ نے وضاحت نہیں کی تھی مولا علی بڑے بہادر ہیں نا مگر مسائل کلامیاں ہوں یا دینیا فرحیہ ہوں یا اصولیا ہوں ان میں دلیل ہی ان کی شان ہے تشدد انہوں نے ان کبھی نہیں کیا آج بھی میں یہ بات ارض کرتا ہوں کہ لوگوں کو پروپیگنڈا نہ کرو آج آؤ دن کو آؤ رات کو آؤ اکیلے آؤ جماعتیں لے کر آؤ اگر تسلی نہ کریں, کرائی نا تمہاری تو سید کا ٹائٹل کرنا چھوڑ دیں سب سے پہلے ایک ڈاکٹر کی زبان سے یہ خبیص جملہ نکلا ہے اور آج یہ کافی پھیل گیا ہے اس خبیس شر اور فتنے اور بکواس کے خلاف اس مجلس میں ہم نے کچھ معروضات پیش کرنے ہیں یہ بتانا ہے کہ یہ خبیص جملہ آج خود کتنا کفر رکھتا ہے کیونکہ اس خبیص جملے میں صحابہ کرام آہل بیت کرام طابعین اظام اور آہل اسلام کے اجماع کی شریح مخالفت ہے اور اجماع سریح کی مخالفت جو ہے اس طرح سری وہ کفر بنتی ہے سیاست سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حق ہونا اس کا ثواب ہونا اس کا اسلامی ہونا یہ امت مسلمہ کا اجماعی ہے یہ امت مسلمہ کا اتفاقی مسئلہ ہے خصوصاً اہل سنت و جماعت سب کا اتفاقی ہے صحابہ سب کا اتفاقی ہے اہل بیت سب کا اتفاقی ہے جن لوگوں نے یہ بکواس کی ہے اگر تو ان کو یہ شبہ لگا ہے اگر ان کو یہ شبہ لگا کو بغض نفرت اندر سے بال ان کے اندر نہیں ہے حضرت معاویہ کے خلاف کوئی عداوت نہیں ہے ان کو یہ غلط فہمی لگ گئی اگر بال یہ جملہ انہوں نے غلط فہمی کی بنا پر کہا تو وہ غلط فہمی اس طرح لگ سکتی ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت سے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور آپ کے ساتھ رہنے والی جماعت صحابہ اور تابعین کا انکار فرمانا مولا علی کی بیعت سے انکار فرمانا اگر یہ کہا جائے کہ اہل سنت و جماعت نے یہ لکھا کہ اس وقت حق پر علی پاک تھے تو میرے بھائی یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ تو اپنی خلافت کی بات کی نہ اپنی خلافت کی طرف دعوت دی محض حضرت مولا علی مشکل کشا کی بیعت سے انکار جو ہو رہا تھا تو محض اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ ان کا مطالبہ تھا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی میرے چاچا کے بیٹے ہیں اور میں ان کا ولی آصاب ہوں میرا ہی حق بنتا ہے ان کے خون کے مطالبے کرنے کا ان کے خون کے بدلے کا ان کے قصاص کا تو وہ میں حقدار ہوں اس وجہ سے وہ مخالفت فرما رہے تھے اور اتفاق سوئے اتفاق یہ تھا کہ حضرت مولا علی مشکل کشار دی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قاتلین سید نام عثمان غنی لگے ہوئے تھے اور صفوں میں پیش پیش رہتے تھے جب وہ پیش پیش رہتے تھے تو, تو لازمن بات ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی ان ہو کا اس سبب سے اس سبب سے مخالفت کرنا اور بیعت سے انکار فرمانا تو ایک قسم کی ان کو یہ اجازت جو ہے حاصل ہونے کا یہ ایک سبب بنتا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کلن کہہ سکتے کہ وہ غلط چل رہے تھے کیونکہ یہ ایک معقول سبب ان کے پاس اور معقول عذر ان کے پاس تھا کہ اتفاق ہی ایسا ہوا کہ قاتلین ادھر ہیں سارے اور مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو عذر شریف تھا وہ اگرچہ بہت قوی تھا لیکن زمین پر پھینکنے کے قابل دوسروں کا عذر بھی نہیں تھا جی آپ کا عظر شریف بالکل بجا تھا اور قوی تھا کہ تم میرے ساتھ لگو میری بیعت کرو ان کو پکڑیں گے طاقت مضبوط حکومت ہو جائے گی تو پکڑ لیں گے ان کو اور قصاص لیں گے حضرت معاوضہ رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے تھے کہ ان کو پہلے پکڑ لو ان کو پکڑو اور ہم بیعت کر لیتے ہیں تو میرے بھائی آپ کا یعنی علی مشکل کشا کا عظر شریف قوی ہونا اس میں کوئی اختلاف نہیں حضرت سیدنا رام معاویہ کا عزر کا ضعیف ہونا اس میں بھی کوئی کلام نہیں لیکن پھر بھی آخر حضر تو ہے وہ زمین کے زمین پر پھینکنے کے قابل نہیں ہے اس کی وجہ سے اسی وجہ سے ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس وقت بھی اجتہاد رکھتے تھے وہ نو باللہ اللہ منظالک کسی ظلم کا ارتقاب نہیں کر رہے تھے ٹھیک ہے تو اگر ان کی وہ جو ہے وہ بغاوت کا لفظ یا الزام ان پر آتا ہے تو وہ بھی اشتہادی بغاوت ہے وہ سرکشی والی نہیں ہے جس کو ہم ظلم کہتے ہیں یا مطلب و فجور ہم کہہ سکتے ہیں وہ فصق و فجور اسی وجہ سے نہیں کہہ سکتے کہ اس بغاوت کے پیچھے ایک ادر شرعی تھا ایک ادر شرعی تھا وہ ضعیف تھا ایک معقول ادر تھا ضعیف تھا تو میرے بھائی یہ جتنے سال بھی یہ کام چلتا رہا ہے جی مولا علی کے خلافت کے دور میں تو میرے بھائی حضرت اس وقت حضرت سیدنا معاویہ نے ایک مرتبہ بھی اپنی سیاست کی بات نہیں کی بات کو سمجھنا ایک بار بھی انہوں نے نہیں فرمایا کہ تم میری بیعت کرو لوگو علی حقدار نہیں ہے میں حقدار ہوں علی کی بات چھوڑو میرے پاس آؤ فلاں ہاشا وک اللہ ایک بار بھی ایسا انہوں نے نہیں فرمایا تھا بلکہ صحیح سندوں کے ساتھ ان سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ فرماتے تھے حقدار علی ہے افضل بھی علی ہے خلافت کا حقدار بھی علی ہے بلکہ ان سے صحیح سندوں کے ساتھ یہ بھی آیا ہے یہ بھی آیا ہے کہ اگر علی جلد بازی نہ یعنی وہ کے ذریعے اپنی خلافت قائم کرنے کا نہ سوچتے تو یہ جدر بھی بیٹھ جاتے چھپ کر لوگ ان کی افضلیت اور ان کے استحقاق کو دیکھ کر خود جا کر چھپے ہوئے کی جا کر بیعت کرتے اور ان کو تلاش کرتے کہ علی کیسے کہاں بیٹھا ہوا ہے ہماری خلافت کا اب حقدار وہی ہے یہ <تبار> حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے اگر کوئی ایسی باتیں دیکھنا چاہے تو صحیح اخبار صفین کتاب جو ہے اس کے اندر وہ تمام روایات جو میں ابھی ان کا اشارہ کر رہا ہوں یہ موجود ہیں سارے ایک روایت اس حوالے سے میں یہ سنا دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح صنعت سے ثابت ہے اصل کتاب اس جس کا حوالہ ہے وہ ہے کتاب و صفین امام ابن دیل کی ابن دی ابو صحاق ابراہیم بن حسین بن علی حمانی کی سائی ابن دیل فکا ہیں معمون ہے زا فرماتے ہیں الاہ فی الطقان آپ اصول حدیث میں یہ پڑھ چکے ہیں کہاں بولتے ہیں یعنی اعلیٰ درجے کا عمدہ درجے یہ توسیق اعلی درجے کی ہے انہوں نے ان کی وفات ہے دو سو اکیاسی میں دو سو اکیاسی ہجٹ میں مدس ہیں تو انہوں نے اپنی صحیح صنعت کے ساتھ یہ روایت فرمایا کہ ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت معاویہ کی جانب رہے ساری زندگی اور انہی کی طرف سے رہ کر آپ شہید شہید ہو گئے ابو مسلم خولانی جن کا اسود عنسی کے ساتھ واقعہ مشہور ہے کہ اس نے آگ میں جل.. ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگ سے محفوظ رکھا <تصفح> یہ وہ ابو مسلم خولانی ہے <تصفح> تو میرے بھائی حضرت ابو مسلم خولانی اور آپ کے ساتھ کچھ حضرات دیگر عبارت پڑھ رہا ہوں جہاں ابھی مسلمانی بل امر منی انحق انحق بل بالامر منی و انہ حضرت معاویہ کے پاس حضرت ابو مسلم خولانی اور آپ کے ساتھ ہی تشریف لائے کچھ لوگ انہوں نے آکر عرض کی کہ جو جو کر کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں کیا آپ ان جیسے ہیں انہوں نے دریافت کیا سوال کیا آپ نے فرمایا اللہ ولہ نہیں اللہ کی قسم نہیں قسم کھا کر فرمایا لا ولہ اللہ کی قسم ہے ان جیسا نہیں اللہ اکبر و کبھی کون سی چیز ان کو ڈرا رہی تھی بتاؤ اللہ کا دین ڈرا رہا تھا کہ دین مصطفی کے اندر علی کا ایسا شان تھا ایسا مقام تھا تو آپ فرماتے ہیں اللہ ولّہ اللہ کی قسم ایسی کوئی بات نہیں لا الم میں یقین رکھتا ہوں کہ انہ علی منی علی مجھ سے افضل ہے وہ انکو بال امر منی میری بہ نسبت خلافت کا وہی زیادہ حقدار ہے یہ کیا ہے اس کو میں تین مرتبہ اسی وجہ سے پڑھ رہا تھا کیونکہ اصل بات یہی ہے جو پیش کرنے اس وقت ہمارے جو ہے وہ دعوے کے مطابق ہے انہ بلا منی وہ میں جانتا ہوں کہ وہ امر خلافت کا مجھ سے زیادہ حقدار ہے لیکن تم جانتے نہیں ہو کہ عثمان مقتول مظلوم ہوئے تو میں ان کے چاچے کا بیٹا ہوں میں عثمان کے خون کو طلب کر رہا ہوں ان کے پاس جاؤ علی کے پاس ان کو کہو وہ قاتلین نے عثمان میرے سپرد کر دیں اور میں ان کے بی کر لیتا ہوں تسلیم کر لیتا ہوں سارا کچھ تو علی پاک کے پاس یہ حضرات تشریف لے گئے بات کی تو انہوں نے قاتلین عثمان کو سپرد نہ کیا حضرت وہ اپنے اشتہار شریف کے مطابق جو بھی مولا علی کے زین شریف میں تھا اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا لیکن بات یہ ہے اب بتاؤ کہ جو وقت جو زمانہ حضرت مولا علی مقابلے میں رہا گزرا اس وقت میں تو سیاست معاویہ کا وجود ہی نہیں ہے आ, بات تو سمجھو یار کتنے جاہل لوگ ہیں جو ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں یار کوئی ان کو شیخ الاسلام کہتا ہے تو کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے اور حالت یہ ہے کہ بدترین بادقیدہ لوگ ہیں اور بدترین جاہل لوگ ہیں اور جاہل مرکب کا شکار ہیں جاہل بھی ہیں اور اپنی جہالت سے واقف بھی نہیں ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں بتاؤ یہ کیا ہے آپ ایمان سے کہتا ہوں اور روایت کے اندر یہ ہے کہ آپ قسم اٹھا کر فرماتے تھے قسم اٹھا کر حضرت معاویہ کہ اللہ کی قسم میں علی کے ساتھ جو جھگڑ رہا ہوں صرف خون عثمان کا مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں تو سیاست کا ہے کہ وہ یا تو وہ خلافت مولا علی کی خلافت کے زمانے میں اپنی خلافت کی دعوت دیتے اپنے خلیفے ہونے کا اعلان کرتے اپنی حکومت قائم کرتے پھر تم کہتے کہ ان کی سیاست کے زندہ باد ہونے کا نعرہ لگانا علی کی خلافت کا انکار ہے وہ جاہلو اس دور کے اندر تو انہوں نے سیاست کی بات ہی نہیں کی جہلو کہاں پڑے ہو تم کیوں اپنا اور لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہو تمہارا تو خراب ہی خراب ہے لوگوں کا بھی برباد کرتے ہو شرم کرو کچھ اب میرے بھائی حضرت سیدنا معاویہ کی زندگی شریف جو ہے جو سیاسی زندگی ہے جس کو سیاست معاویہ کہتے ہیں وہ کب شروع ہوتی ہے بتاؤں جب حضرت سیدنا حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے مصالحت فرمائی ان کو خلافت سپرد کی خلافت سنبھالنے کے بعد اب سیاست معاویہ کا دور شروع ہوتا ہے سمجھ نہیں آئی کیا کہہ رہا ہوں سیاست معاویہ کا دور کب شروع ہوتا ہے مصالحت امام حسن کے بعد مصالحت سے پہلے امام حسن کا دور شریف اس میں بھی نہیں ہے ان کی سیاست ان کے باب شریف کے دور میں تو قتل نہیں ہے کسی طرح کی سیاست نہیں ہے تو خلافت علی کا انکار کیسے لازم آئے گا سیاست معاویہ زندہ باز کہنے سے کم از کم بدتمیز ہو منطق تو پڑھ لیتے تناقض تناقض کے لیے جو شرائط ہیں وہ تو پڑھ لیتے میرے بھائی اگر سیاست معاویہ پائی جاتی حضرت مولا علی کے خلافت کے زمانے میں اب کہتے کہ تناقض لازم آتا ہے اس کو صحیح کہیں گے تو وہ غلط ہوگی وہ جب زمانہ ایک نہ ہو یا ایک شخص کہتا ہے زید ان کائم ان لئی سد کائمن بل سے زید آج قائم ہے زید قائم کل نہیں تھا کون نہیں جانتا کہ یہ تناقض نہیں بنتا اتنے چہل ہو در تناقض ہشت وحدت شرط جاؤ تمہیں مرکات بھی نہیں آتی عالم بنے پھرتے ہو شرم نہیں آتی تمہیں تناقض کے وجود کے لیے آٹھ وحدتیں شرط ہوتی ہیں ایک وحدت زمانہ ہے جب زمانہ ہی مختلف ہے تو تناخذ کا ہے بھائی میری بات نہیں سمجھ رہے یہ تو طلبہ جو ہیں منفرد کے وہ بھی جانتے ہیں جب سیاست معاویہ کا زمانہ اور ہے خلافت سیدنا م... م... م... آمی... آ... م... مولا علی مشکل کشا کا زمانہ اور ہے جب زمانے ہی مختلف ہیں تو ایک کو زندہ باد کہنے سے دوسری مردہ باد کیسے ہو جائے گی وہ بے, بے وقوف بات نہیں سمجھے مسعب مصالحت سیدنا حسن پاک کے بعد اب سیاست معاویہ کا دور شروع ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس دور کو زندہ باد کہنے والے کون ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عدلت عدلت اللہ اب ان خبیص ملاؤں اور ان خبیص لوگوں کے کفر تکفیر اور تدلیل نشانہ کون کون لوگ بنتے ہیں اب سننا سب سے پہلے سید اہل سنت بریلوی رضی اللہ تعالی عن ہو کا اس سلسلے میں فرمان شریف پیش کرتا ہوں کہ وہ مصالحات سیدنا حسن کے بعد حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو خلافت کہتے ہیں اور سیاست سیدنا معاویہ کو کس تعریف کے ساتھ اور کس مداحت کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں لیکن اعلی حضرت کا حوالہ دینے سے پہلے میں وہ حوالہ پیش کر دیتا ہوں جو میں نے پہلے بات پیش کی ہے کہ حضرت معاویہ یہ صاف اعلانیہ فرماتے تھے کہ میں نے صرف خون عثمان کے متعلق فیطال کیا ہے اور کوئی مقصد میرا نہیں تھا یہ مصنف ابن ابھی صحبہ کے اندر ہے آپ نے فرمایا ماقات الط علی اللہ فی عمر عثمانہ میں نے علی سے جو قتال کیا صرف حضرت عثمان کے خون کے متعلق کیا یعنی سیاست اپنی کے متعلق نہیں کیا اور عجیب بات یہ ہے کہ اس میں ایک راوی ہے بن رمانہ وہ رافضی ہے اور رافضی راوی کی روایت سے جو بات آ رہی ہے وہ بتاؤ کس درجے سچی ہوگی اور وہ حضرت حضرت سیدنا معاویہ کے حق میں جا رہی ہے سمجھ نہیں آئی اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ حضرت اللہ اکبر حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سلسلے میں یعنی وہ خون عثمان کے قتال کا جو سلسلہ تھا نا اس سلسلے میں آپ کے عمل شریف کی تعریف آپ کی کامیابی یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی زبان شریف سے صحیح صنعت کے ساتھ ثابت ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس مجازنین قاضی شوستری کی چیوں کی بڑی کتاب اس کے مطابق مولا علی کی جماعت سے ہیں مولا علی کی جماعت کے بندے ہیں بصرے کے امیر رہے امیر اور عامل اور حاکم رہے مولا علی کی طرف سے حضرت عبداللہ ابن عباس آل بیت میں سے مولا علی کے چاچے کے بیٹے ہیں مولا علی کی جماعت کے ہیں ان کے الفاظ سنیے معمر بن راشد کی جامع کی روایت سند صحیح کے ساتھ اخراج معمر امر فی جامعہی انباس لما بے سر عثمان مولا قلت فکل ابھی طالب اجتنب الامر فس تکفہ وما واحم اللہ <هَلَقَتْ> حضرتم فرماتے ہیں تاب ہیں حضرت ابن عباس کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک دن آپ نے فرمایا تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں نہ پوشیدہ نہ راز کی ہے نہ الانیہ آگے خود ہی وضاحت فرمائی راز کی اس لیے نہیں راز کی نہیں کہ تمہیں تم سے چھپا لوں راز کی بات چھپائی جاتی ہے اور علانیہ اس لیے نہیں علانیہ نہیں کہ وہ تقاضا کرے کہ میں خطبہ دوں اور لوگوں کو سر عام پیش کروں لہذا نہ نہ وہ نہ راز کی بات ہے اور نہ ہی الانیہ کرنے کی بات ہے چند آدمی جس طرح بیٹھے ہو اس طرح ان کو سنانے کی بات ہے وہ سنا دیتا ہوں انہوں نے یارد کی جی حضور فرمایا جب حضرت عثمان غنی قتل کیے گئے نا تو میں نے ابن ابھی طالب سے کہا یعنی اپنے چاچے کے بیٹے مولا علی سے کہا اجتنے بہاد علم رہ. یہ خلافت کا معاملہ جو ہے وہ جھگڑ کر لینے سے پرہیز کرو فتق فواہو یہ وہی بات ہے جو حضرت معاویہ کی پہلے پیش کی ہے کہ اگر یہ علی یہ کام نہ کرتے تو چھپ کر غار میں بیٹھے ہوتے تو لوگ ان کو مستحق کے خلافت جان کر ادھر ہی تلاش کر کے ان کی بات کر لیتے بالکل اسی طرح کی بات حضرت عبداللہ ابن عباس کی اللہ شرم آنی چاہیے جو زبانیں کھولتے ہیں کتے کمی نے حضرت معاویہ پر حضرت یہ معاملہ ہی ایسا عجیب ہے ادھر زبان کھولو گے تو ادھر کھولنی پڑے گی بیت پر ہاں جی اب دیکھو بھائی آپ نے فرمایا علی نے میری بات نہ مانی وما سیدھی سادی بات ہے میں علی کو اس مسئلے میں کامیاب ہوتا نہیں دیکھتا وہ آئے ہے اللہ کی قسم لت لط... میں <صُفیان> قسم اٹھا کر کہتا عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے یہ معابی ابن نبی سفیان تم پر غالب ہو جائے گا علی کی جماعت پر غالب ہو جائے گا علی پر غالب ہو جائے گا فرمایا کیوں انہوں نے فرمایا قرآن فرماتا ہے عبداللہ ابن عباس صاحب کو پتا ہے کہ تفسیر قرآن حبر و مشہور ہے مفسرِ قرآن. حضور نے ان کو خصوصی دعا دی تھی قرآن کی سمجھ دی. سبحان اللہ علّابل اللہ علام طاویل فق حفی الدین یہ بخاری مسلم صحیح سے انہوں نے فرمایا کہ میں نے قرآن پڑھا فقت ہی سلطان اللہ فرماتا ہے جو مظلوم مارا جائے گا جو مظلوم مارا جائے گا تو ہم نے مظلوم کے ولی وارث کے لیے قوت طاقت اور مدد ہم نے مقرر کی ہے اللہ آپ اللہ نے فرمایا یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ معاملہ سارا ابو سفیان کے حق میں جائے گا کیونکہ اس کے چاچے کا بیٹا مظلوم مارا گیا یہ ولی وارث ہے تو قرآن کا ارشاد ہے یہ بازی وہ جیت جائے گا اور ایسے ہی ہوا ہوا <تصفح> <تصفح> ایسے اب بتاؤ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی جو تائید ہے قرآن کے حوالے سے حضرت معاویہ کی کر رہے ہیں تو کیا کہو گے پتوا لگاؤ ادھر سوچنا چاہیے اس وجہ سے یہ اشتہادی مسئلہ تھا تو اس میں زبان جو ہے وہ کھولنا انتہائی ہلاکت کا سامان ہے اب بات کو سمجھنا میرے بھائی اگلی بات سمجھو اعلی حضرت امام اہل سنت سیاست معاویہ کو خلافت معاویہ کہہ رہے ہیں اور پھر کن لفظوں کے ساتھ سیاست معاویہ کی تعریف کرتے ہیں اور اس کو زندہ باد کہتے ہیں جو قبیس کہتے ہیں کہ یہ کلمہ کفریہ ہے زندہ باد سیاست معاویہ زندہ باد ان کا یہ فتویٰ لعینوں کا اعلیٰ حضرت کی ذات پر سب سے پہلے پہنچے گا الفاظ سنیے یہ ہے یا المعتقد المنتقد پر جو اعلی حضرت کا رسا حاشیہ ہے المستند المعتمد اس کے صفحہ نمبر جو ہے دو سو اکتالیس پر عجیب بات یہ جی ہے کتاب عرفان شاہ نے چھاپی ہے جس نے کہا یہ کتاب عرفان شاہ نے چھپوائی ہے جس نے یہ کہا کہ یہ کل محک ہے جس نے یہ کہا کہ سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ لگانا یہ کفری کلمہ ہے کفریہ کلمہ یہ کتاب اس نے چھاپی ہے کاش کے وہ پڑھ لیتا اور اگر پڑھی ہے تو کوئی اور اندر سے رولا ہے جس نے مجبور حضرت کو کر رکھا ہے اس کے خلاف چلنے پر تو وہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے آپ فرماتے ہیں اعلی حضرت بریلوی اما عند اهل الحق فاستقامت الخلافه لاهو رضي الله تعالى عنه من يوم من يوم صلح السيد المجتبى صلى الله تعالى على جده الكريم وابه وعليه, وعليه وعلى امه واخي وسلم وهو الصلح الجليل الجميل الذي ترجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله ناشئا عن سياده سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه اذ يقول في الحديث الصحيح المروي في الجامع الصحيح إن ابني هذا سيد لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وبه ظهر أن نتعن على الأمير معاوية رضي الله عنه تعنن على الإمام المجتبى بل على جده الكريم صلى الله عليه وسلم بل على ربه عز وجل فإن تفريضا عزمة المسلمين بيد من هو كذا وكذا بزعم الطاعينين خيانة للإسلام والمسلمين وقد ارتكبها معاذ الله الإمام المجتبى وارتضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما ينتق عن الهواء إنهو إلا وحي يوحى فاحفظه فإنه ينفع من أراد الله هداه آپ فرماتے ہیں اہل حق کے نزدیک اللہ آل حضرت فرماتے ہیں اہل حق کے نزدیک حضرت سیدنا معاویہ کی خلافت کا صحیح ہونا اس دن سے جس دن حضرت سید مجتبہ امام حسن رضی اللہ تعالی سلو فرمائی اس وقت سے یہ بالکل صحیح ہے اس دن سے حضرت معاویہ کی خلافت مستقیم ہے صحیح ہے آل حق کے نزدیک معلوم ہوا اعلی حضرت کے مطابق جو اس کو حق نہیں مانتے خلافت کو وہ آل باطل ہیں وہ آل, <Mach doctrine> آل باطل ہیں وہ آل, آل... آل تر تر ہیں وہ سلحل جلیل اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ ایسی عظیم صلح ہے ایسی حسین صلح ہے جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امید رکھی تھی اور اس کو آپ نے اپنے بیٹے کی سیادت سیادت سے پیدا ہونے والی سلح قرار دیا کہ میرا بیٹا سردار ہے تو سرداروں کا حق یہ ہی ہوتی ہے ہائے ہائے سرداروں سرداروں کا حق مصالحت ہوتا ہے تو میرا بیٹا سردار ہو, سردار ہے میں کہہ رہا ہوں میرا بیٹا سردار ہے میں کہہ رہا ہوں میں رسول ہو کر کہہ رہا ہوں میرا بیٹا سردار ہے دلیل تم خود پاؤ گے کیا سرداروں کی طرح کرائے گا اعلی حضرت فرماتے ہیں اسی سے ظاہر ہو گیا کہ آپ حضرت امیر معاویہ پر تان و تشنی کرنا ان کی خلافت کو صحیح نہ سمجھنا ان کی سیاست کو مرد کہنا ایسے اشارے دینا فرمایا سمجھ لو یہ حضرت امام حسن پر تان و تشنی ہے اب بلکہ حضور آپ کے دادا نانا پاک پر تان و تشنی ہے بلکہ آپ کے ربے جلیل پر ہے یہ دیکھو یہ دیکھو ان کی ظلم و تعدی کہاں تک تجاوز کرتی ہے ان کا ظلم و تعدی کہاں پہنچتا ہے دیکھ کیوں کہ فرمایا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ سیاست صحیح ان پر منتقل نہیں ہوئی خلافت صحیح نہیں گئی ظلم زیادتی تھی تو فرمایا پھر یہ ظلم زیادتی واقع ہوئی حضرت امام احسن سے پھر حضور نے تعریف فرمائی تو حضور کی طرف کی طرف سے یہ ظلم زیادتی ہوئی پھر اللہ حضل شان ہوا اپنے رسول کے ساتھ ہے اور فرماتا ہے وما وماینتقن الا تو پھر رسول اللہ کی ذات کی طرف چلی گئی سب سے پہلے ایمان سے بتائیں کیا چھوڑا انہوں نے اپنا جنہوں نے ٹارٹر کی حقیقت کے بھی خلاف بولے جس طرح پہلے سمجھا چکا ہوں کہ سیاست معاویہ کے دور سیاست معاویہ کا دور کم شروع ہوتا ہے اور پھر جب سیاست معاویہ کا دور شروع ہوتا ہے اس وقت اس دور کی تعریف کرنا اس کی مذہب کرنا جی اور اس کو سراہنا یہ سب سے پہلے اعلی حضرت سے نقل کیا اب ان کے بعد پھر پیچھے چلے جاتے ہیں اوپر اوپر چلے جاتے ہیں اللہ اکبر و کبیرا میرے بھائی اس وقت کے صحابہ اس وقت کے اہل بیت اللہ امام حسن کے ساتھ امام حسین بھی عبداللہ بن جعفر بھی سب آہل بیت بھی سب اجماع ہوا کیونکہ اس سال کو عامل الجماعت کہتے ہیں عامل الجماعت یعنی امت موس... مسلمہ کے اتفاق کا سال وہ کون سا سال ہے کون سی ہجری ہے اکتالیس ہجری بولو کنس کون سی سن اکتالیس ہجری کو یہ مصالحت ہوئی مدائن کے علاقے میں یہ مصالحت ہوئی تو عامل الجماعت قرار پایا تمام کا اجما ہوا اب ایمان سے بتاؤ تمام صحابہ آہل بیت تابعین امت مسلمہ کا جب اجماع اور اتفاق ہوا اور اس کو آم الجماعت اگر تاریخ والے بالاتفاق اتفاق نہ کہے میں زبان کٹا دوں گا اب بتاؤ جب امت مسلمہ اجماع کر رہی ہے تو سیاست معاویہ کو زندہ باد نہیں کہہ رہے تو کس کو زندہ باد کہہ رہے ہیں اب ان لانتیوں کی بکواس کہاں تک پہنچی با... بتاؤ یہ پوری امت مسلمہ صاحبہ اور بیت اور تابعین سب حضرات کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیاست معاویہ کا نعرہ لگانے والے کافر ہو گئے یہ تو ساری امت مسلموں کو کافر کہہ رہے ہیں ایران کے پیسے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے ایجنسیوں کا جن کے ایمان ایجنسیوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں اب اس پر دلیل سنو مزید مزید یہ ہے تاریخ ابو ذرا دمشقی امام بخاری کے ساتھ امام بخاری کے ہم آس جی ابو ذرا عبد الرحمان حافظ عبد الرحمان دمشقی ہے دو سو اکیاسی میں ان کی وفات اتنے میں ابن تزیل کے ساتھ کی ہوئی نا تو اس, یہ پہلی جوز یہ پہلی جوز اس کے صفحہ نمبر ایک سو انوے پہ حضرت امام الشام امام ام, امام عبد الرحمان اوزاعی کون <سؤال> جانتے ہیں آپ مشتحد مطلق امام ہیں شام کے امام وہی مشہور ہیں جی امام اوزاعی آپ تب تابعین کے اندر ہیں امام اوزاعی معروف شخصیت ہے مشتحد مطلق کا امام اعظم ابو انیفا امام شافی امام مالک کی طرح جی امام عبد الرحمان اوزاعی صاحب مذہب سے سند صحیح کے ساتھ یہ روایت ہے یہ بڑا حوالہ ہے اس سے لینے والے سید و عالم امام زابی کی تاریخ الاسلام امام زابی کی البدایہ و نہایا البدایہ و نہایا جو شعیب ارنت والی ہے اس کا آٹھواں حصہ اور سفر نمبر ایک سو ترانوے پہ یہ روایت ہے وہی ابو ذرا مشقی سے امام اوزائی فرماتے ہیں ادرا کت خلا من واوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد و وسلما وجابر و عمر وزید بلحارف مثلا مخلت و ابا سعید رافع بن خدیج ابو امامہ انس بن مالک رجال اکثر میںسمیت بوااف مضاعفاقان مصوی ح خدا خدا او ای تلعلم حضرو من کتاب تنزہ او آخروار رسول اللله ص الله س تعویہ و من ہ ع لم باحسان ان شاء الله منم عالم اسور عبد و فی اشباہ لم عن فی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام فرماتے ہیں حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ چند صاحب نے پایا جن میں سے ایک بن میں سے فرمایا ایک سعد ہیں ایک اسامہ اسامہ بن زید حضور کے حضور کے منہ بیٹھے منہ بولے بیٹھے کے بیٹے ہیب بن ہیب جن کو کہا جاتا ہے حضرت زید بن ہارفا حضور کے منہ بولے بیٹے ان کے بیٹے آگے اسامہ وہ بھی محبوب تھے حضور کے یہ بھی محبوب تھے حضور کے امام حسین امام حسن فرماتے ہیں اور امام حسین بھی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ایک ایک ران پر مجھے بٹھا لیتے تھے ایک ران پر اسامہ کو بٹھا لیتے تھے اللہ ہو حسن حسین کے ساتھ حضور کی ران پر بیٹھنے والے کی گود میں بیٹھنے والے محبوب کے بیٹے محبوب اللہ اکبر و کبو یہ تو یہ تو روایتیں نظر نہیں آتی نا تو فرمایا عبدالل... حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا oh, ان مشہور روایت ہاں انہی کے ہاتھ شریف ہیں جن کو مقرر کیا گیا تھا قرآن لکھنے کے لیے حضرت ابو بکر کی طرف سے اللہ، اللہ زید بن ثابت مسلمہ بن مخلد ابو سعید خدری رافع بن خدیج ابو ماما باہلی انس بن مالک اور بہت سے ان سے کئی گنا زیادہ حضرات صحابہ پھر فرماتے ہیں کہ جو ہدایت کے چراغ تھے علم کے خزانے تھے جو اللہ کی کتاب اتر رہی تھی اترتا ہوا دیکھتے تھے اور رسول اکرم سے علم حاصل کیا تفسیر ان سے پڑھی اور پھر فرمایا تابعین میں سے مسور بن مخرمہ ہیں عبد اللہ بن عبد الرحمٰن بن اسود ہیں سعید بن مسیب ہیں عروہ بن زبیر ہیں عبداللہ بن محیریز ہیں وغیرہ وغیرہ ہیں جیسے اور فرمایا کسی نے بھی حضرت معاویہ کی سیاست سے ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا خبیس بُ اللہ خدا کا خوف کر خبیس اللہ اگر خدا کو مانتا ہے تو خدا کا خوف کر اتنا ظلم نہ کر کسی پیسے کو دے اب ایمان سے بتاؤ سیاست معاویہ کو مرداباد کہنے والے ان سب کو مرداباد معاویہ کو کفر کہنے والے ان کو کفریا سیاست معاویہ کے نارے کو, کو, کو رسمت ان کی طرف کر رہے ہیں حوالہ ہو گیا یہ سمجھ نہیں آ رہی اب میرے بھائی ان کے بعد اللہ اکبر و کبیرہ ان کے بعد دیکھیے گا اور کون کون سے لوگ ان ظالموں کے ان ظالمانہ فتو کی زد میں آتے ہیں ادرت سیدنا حوالے سر کے بالوں کے برابر بڑی کتاب دیکھنی ہو بڑی کتاب دیکھنی ہو ابو بکر خلال کی کتاب و امام محمد بن حمبل کے عقیدے کی سب سے بڑی کتاب تین سو گیارہ وفات آئے اس امام کی سندوں کے ساتھ حضرت امام مجاہد کون ہے مجاہد بن جبر حضرت عبداللہ بن عباس کے غلام ہیں مفسر قرآن ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے کئی بار حضرت عبداللہ ابن عباس کو قرآن کی تفسیر اول سے لے کر آخر تک بیان کی ان سے سنی یعنی جی ان کو سنائی اور ان سے سنی حضرت قطع بن مشہور جلیل قدر تابعی بھی ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں ان کے علاوہ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں لو رائے تم معاویتا لم حاضل مہدی اگر تم معاویہ کو دیکھتے تم کہتے مہدی تو یہی ہیں یہ سیاست معاویہ زندہ باد کر رہے ہیں کہ مردہ آباد کر رہے ہیں بولتے نہیں یار حضرت صحابی رسول اللہ آپ کا فرمان علی شان سند صحیح کے ساتھ الوداع بنیا ہے سفا نمبر ایک سو ترانوے پر شعیب روت والی اس کے اندر کیا ہے شعیب شعیب نہیں عبد القادر نوت والی اور بشار اباد والی اس کے اندر کیا ہے آپ فرماتے مارے تو بن بہاد الاویہ نے حضرت عثمان کے بعد میں نے حق کا فیصلہ کرنے والا معاویہ سے بڑا کسی کو نہیں دیکھا وہ خبیص یہ سیاست معاویہ زندہ باد کا نارا بن نبی بکاس لگا رہے ہیں بہی مانو شرم کرو راتریو اہل سنت کے شفوں میں گھسے ہوئے ہو تخ کر کے اب تو آشرم بشرے تھے تھا ابھی چلا گیا پھر عبد اللہ اپنے عباس کی باری آ جاتی ہے سمجھے نہیں مسندف عبدالرزاق دیکھو سنت صحیح نہ ہو میں مجرم طبقات ابن سعید دیکھو سنت صحیح نہ ہو میں مجرم اور میری کتاب دیکھو یہ بیعت جزید اس کے اندر یہ روایت موجود ہے عبداللہ ابن عباس نے فرمایا مارائی تو راجولن کان اخلق للملک من معاویہ فرمایا میں نے معاویہ سے بادشاہی کا زیادہ حقدار دار میں نے نہیں دیکھا <تصفح> یعنی ان کے دور میں یعنی ان کی سیاست اور حکومت کے دور میں اور یہ اس وقت بات کر رہے ہیں یہ اس وقت بات کر جس وقت کے حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت بن چکی تھی مکے میں جی اور ان کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کی نسبت تو معاویہ کئی درجے افضل ہے کئی درجے اچھا ہے حکومت کا زیادہ حقدار ہے کیونکہ کہتے تھے کہ نہ میں نے بکر فرمایا وہ افضل وہ تھے لیکن اسود یہ ہے پھر کہا کسی نے عمر فرمایا افضل وہ تھے اسود یہ ہیں کسی نے کیا مطلب اسود کا اسود کا مطلب یہ ہے کہ سخاوت میں ان سے یہ کئی درجے آگے تھا اللہ یعنی افضل وہ ہیں فضیلت کلی تو ان کی ہے یہ فضیلت رکھتا ہے ایسی کہ سخاوت اپنے دور کے اندر بادشاہی کے اندر کرنا معاویہ سے پیچھے بس ہے یہ سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ ہے یا نہیں ہے وہ بولو تو صحیح یہ حضرت عبداللہ اپنے عباس کا فرمان ہے مہاراج راج من معاویہ تو ان کے فتوی کی ذات میں کون آ ہے تو سورج کی طرف تھوکنے والا اپنی تھوک کا فیض کہاں دیکھتا ہے اپنے م... میرے بھائی اس کے بعد یہ امام آمش کا قول سنیے سلیمان بن آمش کوفی کوفی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کوفے کے محدثین جو ہیں وہ مولا علی کے کس قدر معتقد ہیں یہ وہ فرما رہے ہیں یہ فرما رہے ہیں اللہ یہ کتاب وہ اس کے اندر تو روایتیں بری پڑی ہیں بھر پڑی نا ابو بکر خلال کے کی کتاب سننا کے اندر تو روایتیں گنی نہیں جاتی نا حضرت معاویہ کے حق میں گنی نہیں جاتی اتنا ایک روایت صرف سناتا ہوں توجہ اور سند اس کی مقبول ہے جی جنا سند مقبول ہے میں نے لکھا ہے ابو را مکتب خوباب فرماتے ہیں ہم آمش کے پاس بیٹھے تھے عمر بن عبد العزیز اور ان کے انصاف کا ذکر خیر چھڑا آمش نے فرمایا پکئی پل و ادرک تم اگر تم معاویہ کو دیکھ لیتے پھر کیا ہوتا کیا مطلب تم عمر بن عبد العزیز کو بھول جاتے اگر معاویہ کا عدل دیکھتے کسی نے کہا یعنی فی حلم ہی ان کے حوصلے کے اندر فرمایا نہیں بلفی عدل ہی اللہ کی قسم معاویہ عدل کے اندر عمر بن عبد العزیز کے سامنے ایسا تھا کہ لوگ ان کو دیکھ کر ان کے عدل و انصاف کو عمر بن عبدالعزیز کے انصاف کو بھول ہی جاتے کہ یہ کیا ہے اس کے سامنے عدل عادل یہ سیاست ہے یا نہیں وہ les... uh, بولو تو صحیح وہ عادل سیاست ہے یا نہیں پتہ نہیں یہ سیاست کس کو سمجھتے ہیں وہ بولتے نہیں بھائی اللہ اکبر و کبیرہ اللہ اکبر و کبیرہ او میرے بھائیو سنو کسی نے کہا یہ امام احمد بن حمبل کا پوچھ سنو ہاں ہاں ہاں جو اہل سنت کا امام ہے جن کی مخالفت بد مذہب ہونے کی پکی مہر ہے یہ <سلم> دیکھو سند صحیح کے ساتھ امام احمد بن حمبل رضی اللہ تعالیٰ پوچھا گیا ایک شخص کہتا ہے میں معاویہ کو کاتے بے نہیں کہتا میں نہیں کہتا کہ وہ مومنوں کے ماموں ہیں کیونکہ فائن نہ بس رس انہوں نے خلافت تلوار کے زور سے لی ہے امام احمد بن ابل نے فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے ہاد قولو قولو سوئن ردیون یہ گندی بات ہے اور ردی بات ہے ٹوکری میں پھینکنے کی ہے یو بونا ہاؤ ریل القوم ایسے بکواس کرنے والے لوگوں سے بچنا چاہیے والا یوجال ان کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے ویو بین امرحم لنحاء سے اور لوگوں کے سامنے ان کی ان کا یہ شر ان کا فساد ان کی باد ان کی گمرائی کھولنی چاہیے تاکہ لوگ ان کی باد اور گمرائی سے بچیں ایمان سے بتاؤ وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے حکومت لی تلوار کے زور سے بات سمجھنا تو سیاست کو برا کہہ رہا ہے آپ فرماتے ہیں جو سیاست معاویہ کو برا کہے اس کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تو کمینے کس کس کو کہو گے کوئی اندھی برادری انتم الدالون انتم المدلون انتم الجاہلون انتم المجہلون اب میرے بھائی اللہ اکبر و کبیرہ اللہ اکبر و کبیرہ آخر میں وہ حوالہ سنا دیتا ہوں کہ جو میں نے مولا حضرت, مولا حضرت معاویہ کی طرف جو منصوب کیا کہ اگر علی وہ نہ کرتے جنگ وغیرہ تو فرمایا غار میں بھی بیٹھے ہوتے تو لوگ ان کی آ ہم بھی خلاف ہم بھی بیعت کرتے اور لوگ بھی بیعت کرتے اللہ اللہ اللہ, اللہ یہ کہاں ہے سیر میں سند صحیح کے ساتھ حضرت معاویہ کے ترجمہ اور حالات کے اندر موجود ہے ان جیشابی سمیت معاویت یقول اللہ علی لم يفعل ما فعل میرے بھائیو اگرچہ اس موضوع پر اور بھی کچھ بیان کیا جا سکتا ہے لیکن میرے خیال میں اتنا کافی ہے کہ سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ تمام صحابہ کا نعرہ ہے اہل بیت کا نعرہ ہے تابعین کا نعرہ ہے تمام اماموں کا نعرہ ہے غوث پاک میران کا نعرہ ہے اعلی حضرت بریلوی کا نعرہ ہے اور جو اس کو ظلم کہتا ہے اس کا ڈوب گیا تارہ ہے اللہ شان شانو ہمیں ہدایت پر قائم فرمائے